ولاؤ بل کاجری ول ملا مستی ول مناز ولا یوژ سو بن سو بین با آبد نلا ائتی کہل مشتری اودبب بھو او بہ ابات أو أو على ائلی فل بہ فاسد۔ بھائی کل ہم نے بیع مضابنہ وغیرہ کو شروع کیا تھا بھائی یاد رکھیے یہ چند وہ بو ذکر کر رہے ہیں صاحب قدوری جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب میں یہ بو رائش تھیں لیکن شریعت میں کیا کر دیا گیا ان سے منع کر دیا گیا بھائی منع کر دیا گیا تو سب سے پہلے بیڑ مضابنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا بھائی بیڑ مضابنا کس کو کہتے تھے کہ ایک شخص کو کھجور وغیرہ کی فوری ضرورت ہوئی تو وہ کسی دوسرے کے پاس جاتا جس کے پاس کھجوریں موجود ہوتی اور اس سے کھجوریں لے لیتا اور کیا کہتا بدلے میں کہ میرے درختوں پر تقریباً اتنی ہی تیار کھجور ہے وہ جب پک جائے گی تو تم لے لینا بھائی تو میں نے بتلایا تھا یہ بیگ مزابنا کہلاتی ہے اور اس سے یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس میں سود لازم آتا ہے سود کس طرح بھائی بتلایا تھا بھائی کہ جب جنس اور کیل پایا جائے بھائی کیا پایا جائے جنس اور کیل یا وزن پایا جائے تو یہاں پر بھی جینس ایک ہے ایک طرف بھی کھجور ہے دوسری طرف بھی کھجور ہے اور کیل یا وزن بھی پایا جائے تو یہاں ایک طرف بھی مثلاً کیل ہے اور دوسری طرف بھی کیل ہے تو اس صورت کے اندر برابری ضروری ہے زیادتی کی اجازت نہیں بالکل دونوں طرف سے کھجوریں کیا ہونی چاہیے برابر اور اب آپ بتائیے یہ جو اس نے کہا کہ یہ جو آپ دس من مجھے کھجور دے رہے ہیں میرے بھی درختوں پر اتنی ہی کھجور تقریباً لگی ہوئی ہے تو کیا یہ بالکل درختوں پر جو لگی ہے بالکل اتنی ہی ہے یا محض اندازے سے کہہ رہا ہے انداز تو اندازے کی بات یہاں نہیں چلے گی مولانا اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ بالکل برابری ضروری ہے ماپ کر نیز دوسرے اس صورت میں ادھار بھی جائز نہیں ہوتا بھائی اور یہاں پر کیا خرابی ہے ادھار کی بھی تو کمی بیشی بھی آ گئی اور ادھار بھی آ گیا تو یہ درست نہیں مولانا مارانا سوزایا بھائی اور اسی طرح میں نے آپ کو بیع محاقلہ کے بارے میں بھی بتلایا تھا بھائی یہی مضابنا اگر غلے میں ہو تو کیا کہلاتی ہے محاقلہ تو مضابنا ہے پھلوں کے اندر اور محاقلہ ہے غلے کے اندر بھائی ولاجوز الب القا الحجر اور جائز نہیں ہے بے بھائی القائے حجر کے ساتھ بھائی. بیع القائ حجر بئی یاد رکھیے یہ بھی جاہلیت کی ایک بے آئی تھی بئی زمانۂ جاہلیت کی حضور سلم کے تشریف لانے سے پہلے بھائی عرب کے اندر رائج تھی وہ کس طرح ہوتی کہ مثن بائے اور مشتری کے درمیان بئی ہو رہا ہے بات चल چل رہی ہے इतने اتنے کی دے चीज چیز اتنے کی دے मसन समझ سمجھ میں آیا इस hmm. اس دوران اگر مشتری पर پر कपड़ा کپڑا وغیرہ یا کوئی چیز ہے, اس پر پتھر رکھ دیتا بھائی تو بے لازم سمجھی جاتی تھی بے کیا ہو گئی hmm. لازم چاہے دوسرا با, بائے جو ہے وہ بھی راضی اب راضی ہو یا راضی نہ ہو بے کیا سمجھی جائے گی تو بے کے لازم ہونا معلق ہو جاتا القا حجر کے ساتھ پتھر رکھنے کے ساتھ جیسے ہی پتھر رکھا فورن کیا سمجھا جاتا بے لازم ہو گئی بس ہو گئی بھائی بائیک راضی ہو را راضی نہ ہو گئی سورج سمجھ میں آگئی تو یہ تھی بے علقاجر پتھر رکھ دیتا ہے کوئی کنکری وغیرہ اور ایک اسی طرح بیع ملامسا تھی بھائی بیع ملامسا اس کو کہتے تھے کہ بائے اور مشتری کے درمیان مثلاً کپڑے کے سلسلے خرید و فروخت کی بات چیت چل رہی ہے تو بائے کہتا تھا بھائی بائے مشتری سے بھائی کہ بھائی کپڑا آپ کے سامنے ہے دیکھ سکتے ہو بات چیت کر سکتے ہو لیکن اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے اگر ہاتھ لگایا تو بے کیا ہو جائے گی لازم ہو جائے گی بے لازم ہو جائے گی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی اس کو کیا کہتے ہیں بے ملامت سا بھائی. تو یہ بھی درست نہیں ہمارا یہ بھی درست نہیں ہم نے پتہ نہیں کس قسم کا کپڑا ہے بعد میں پسند آتا ہے یا پسند نہیں آتا ہاتھ لگا تو بس بے لازم ہو گئی بھائی یا بعض علماء نے اس کی یہ صورت لکھی ہے کہ بائیں مس اندھیرے میں کپڑا لے آتا رات کے وقت کپڑا لے آیا اور مشتری سے کہتا کہ بھائی اس کپڑے کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں ہاتھ سے چھو کر دیکھ لو پسند آتا ہے تو خرید لو پسند نہیں آتا تو نہ خریدو دیکھنے کی اجازت نہیں آپ کو بعد میں رویت حاصل نہیں ہوگا بس ہاتھ لگا لیا تو یہ آپ کا ہاتھ لگانا ہی کس کے قائم مقام ہے رویت دیکھنے کے قائم مقام ہے بس تو اس کو کیا کہتے تھے غلام صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو اندھیرے میں کپڑا اب دیکھا نہیں ہے نہیں کس قسم کا کپڑا ہے صرف ہاتھ لگایا ہے دیکھنے کے بعد پتہ نہیں پسند آتا ہے یا پسند نہیں ہے اور ایک بیڑ منابزہ بھائی بیڑ منابزہ یہ بھی کپڑے وغیرہ میں ہوتی کہ مثلاً کپڑے میں یا اور سامان میں تو بھاؤ ابھی چل رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے بھائی کہ بائیں کیا کر دیتا کپڑے کو مشتری کی طرف اچھال دیتا پھینک دیتا نوازا کا کیا مانا ہوتا ہے پھینکنا تو مشتری کی طرف اچھال دیتا پھینک دیتا بس والا نا بے لازم ہو گئی بے ہو گئی بس سمجھ میں آیا مشتری کو چاہے پسند ہو یا پسند یا بعض اوقات مشتری کے پاس بھی کپڑا والا نا بائی نے اپنا کپڑا مشتری کی طرف پھینک دیا مشتری نے اپنا کپڑا بائیں کی طرف پھینک دیا بے کیا ہو گئی لازم ہو گئی تو یہ درستانی اسلام میں منع کیا گیا پتہ نہیں بھائی بعد میں کپڑا پسند آتا ہے یا پسند نہیں آتا بھائی اسی طرح والا نا ایک بائک حفاق تھی حفاق ہا فوج الف بولتا لکھ لیجیے نام ہا ہف بولتا بے اسی طرح کیا تھی بیائے بے حفاظ بےات ح... کنکری کو کہتے ہیں کنکری جانتے یا نہیں جانتے بھائی چھوٹا پتھر کا ٹکڑا ہوا چھوٹا بے حسات بھی یہ مشتری جو ہے مشتری کے کپڑے پڑے ہوتے کافی سارے سامنے بھائی مشتری کہتا بھائی میں یہ کنکری پھینکوں گا جس کپڑے پر پڑ گئی وہ دس درہم میں میرا بائیک کہتا ٹھیک ہے بھائی اب وہ کنکری پھینکتا جس کپڑے پر بھی وہ کنکڑی لگ جاتی وہ دس درہم میں کیا ہوتا وہ دس درہم میں لے لیتا بھائی یہ بھی درست نہیں مالانا سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ تو لاٹری کے مثل ہوا پتہ نہیں کس قسم کا کپڑے پر کنکری لگتی ہے آلہ کپڑے پر لگ گئی پھر تو نفع ہوا اگر گھٹیا سے کپڑے پر لگ گئی پھر تو ہوا بھئی. دس درہم دے رہا ہے. اسے دو درہم والا کپڑا ہو لاٹری کی طرح ہوا جا ہو. سورج سمجھ میں آگے بھئی تو یہ تھی بے خسا بازوں نے لکھا ہے باغ والا نے بھائی کہ इसी کو بے حفاظ کہتے تھے بھئی. اسی کو کیا کہتے تھے اور بے علمائے خاجر میں نے بیان کیے کس کو کہتے تھے اگر مجھ تری کیا کر دیتا اس چیز کے اوپر پتھر رکھ دیتا تو بے لازم سمجھی جاتی اسی کو کہتے ہیں بےحفات کہتے تھے یعنی اگر اس نے پتھر رکھ دی کوئی کنکری وغیرہ رکھ دی تو بے کیا سمجھی جاتی تھی لازم لازم سمجھی جاتی بازوں نے بے منابزہ کے بارے میں لکھا کہ یہی بے حساس ہے کپڑے کو کیا کرتے یا وہ سامان کو ایک دوسرے کی طرف پھینک دیتے تو بے لازم سمجھی جاتی تھی بیائی. تو دیکھیے یہ ساری بوئیوں ہمارا تو دیکھو بے علقائے حجر کی ایک تعریف میں نے کر دی کہ پتھر رکھ دیتا تھا اوپر ملامسا کیا کرتا تھا لیا تو بہ کیا ہو گئی لازم ہو گئی دوسری صورت میں نے کیا بتلائی کہ رات کو کپڑا لے تھا اور کہتا تھا کہ لمس کر سکتے ہو دیکھنے کی اجازت یہ دیکھنے کی قائم مقام ہوگا بعد میں پسند آئے یا نہ آئے بھائی بعد میں کچھ نہیں کر سکتے بے لازم ہو جائے گی اور اس کے بعد بے منابذہ کی کیا صورت تھی کہ بائیں مشتری دونوں کے پاس کپڑا ہوتا ہے یا کوئی اور سامان ہوتا دونوں ایک دوسرے کی طرف اچھال دیتے تو بیک کیا سمجھی جاتی یا صرف بائک کے پاس مزہ سامان ہے وہ بیچ رہا ہے درہموں کے بدلے وہ اس کی مشتری کی طرف سامان کو اچھال دیتا تو پھینک دیتا اس کی طرف تو کیا سمجھا جاتا بے کو لازم اور اس کے بعد بتلائی میں نے آپ کو جس میں کنکری پھینکتا تھا بھائی جس کپڑے پر لگ جاتی مسن وہ کتنے میں دس برہم میں, میں نے یہ بھی بتایا بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہا بے منابزہ ہی کہتے تھے نے کہا بیع کیس حسات کیسے تھے تو کئی تفصیلیں میں نے آپ کو بتلا دی اس کی بھائی سمجھ میں آیا تو یہ جاہلیت کی بوئی اور مارانا جاہلیت کی تو یہ ان سب کے بھائی سے روکا گیا مارانا روکا گیا کیونکہ یہ سب جوئے کی طرح ہیں کس کی طرح ہیں کیونکہ بے کو معالت کر دیا ان افعال میں سے کسی فیل پر بھائی جیسے جوئے کے اندر ایک فیل پر ہار جیت کو معلق کیا جاتا ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں بھائی بے انتہا پھیل گیا بھائی بے انتہا پھیل گیا بھائی اللہ تعالیٰ سب کے حفاظت فرمائے حرام سے بھئی حرام سے مولانا اپنے آپ کو بچاؤ ایک لکم لکم حرام کو بھی اپنے پیٹ میں نہ جانے دو بھائی آپ حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے اللہ وہیں پر آپ کے لیے حلال کا بندوبست فرما دیں گے بھائی حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی تو آج کل جا آپ دیکھتے نہیں ہے بھائی کرکٹ میں کتنا جا لگتا ہے بالر گیند کرانے لگا ہے بھئی اس گیند پر چوکا لگے گا یا نہیں لگے گا چلو بھائی اسی پہ شرط لگ گئی چوکا لگ گیا تو مطلب اتنے پیسے میں دوں گا نہ لگا تو تم اتنے پیسے دینا لگتا ہے یا نہیں جا بھائی تو دیکھو ہار جیت کو معلق کر دیا کس پر چوکے پر تو ایک فیل پر ایک کام کو معلق کر دینا یہ جوا ہے والا نا تو ان کے اندر بھی آپ دیکھنے والا نا بیگ کو معلق کر دیا کس چیز پر علقائے حجر پر یا چھونے پر یا پھینکنے پر یا کنکری مارنے پر بھائی تو یہ سارے کیا ہیں کس کی طرح ہیں جو کی طرح ہیں ولاز صَوْبِ نہیں ہے ایک کپڑے کی بے دو میں سے دو کپڑوں میں سے ایک کی بے جائز نہیں ہمارا سورت یہ سورت سنو بھائی بائیں کے پاس دو کپڑے پڑے ہوئے ہیں اس نے مشتری سے کہا میں نے ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا آپ کو دس دلھم میں بیچ لیا مشتری نے کہا میں نے منظور کیا بھائی تو دیکھو کتنے بیچے کپڑے دو میں سے ایک کپڑا بیچا والا نا اور یہ بیچ جائز نہیں وجہ یہ کہ کپڑے دو ہیں والا نا تو مبیا متعین ہوا یا مبیا بھی مشغول ہے مجھول ہے پتہ نہیں کون سا کپڑا ہے اور حالانکہ بے کے اندر باب میں آپ کو میں نے ضابطہ بتلایا تھا کہ تعیین ہے ضروری ہے مبیائی کی تعین ہونی یہ مبیاں مجہول نہیں ہونا چاہیے بھائی تو یہاں اس نے کہا دو میں سے ایک بیچا کون سا بیچا بھائی کوئی متعین کیا نہیں کیا لہذا یہ بیع صحیح کیونکہ مبیاح مجھول ہے مولانا ہاں اگر مشتری کو تعیین کا اختیار دے دیا پھر صحیح ہو جائے گا ان دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا میں نے آپ کو دس درہم میں سے دس درہم میں بیچا جو آپ چاہیں پسند کر لیں اب تو یہ اس کو کیا دے دیا خیار تعین دے دیا کہ جس کو تم تعین کرنا چاہو کر سکتے ہو تو پھر صحیح ہو جائے گا مولانا اب وہ ان میں سے جس کو چاہے اختیار کر لیں سورج سمجھ میں آ گئے بھائی خیار تعین کے ساتھ صحیح ہے بغیر خیار تعین کے صحیح نہیں تو کہتے ہیں وا جن سو بہنی اور جائز نہیں ہے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑے کی بے باپ قبول مشتری بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بے کے اندر اگر شرط لگا دی جائے تو بے کیا ہو جایا کرتی ہے فاسد ہو جاتی ہے بھائی سمجھ میں آیا لیکن مسئلے کے اندر تھوڑی تفصیل ہے آج وہ تفصیل آ گئی بھائی لکھ لیجئے مولانا لکھ لیجئے بھائی جلدی لکھئے بھائی بیگ کے اندر شرط لگائی جائے تو تین صورتیں بنتی ہیں بیا کے اندر شرط لگائی جائے تو تین صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت وہ کہ بے بھی صحیح ہوگی اور شرط بھی صحیح پہلی صورت بے بھی صحیح اور شرط بھی صحیح دوسری صورت بے بھی فاسد اور شرط بھی فاسد بے بی فاسد اور شرط بھی فاسد تیسری صورت بے صحیح اور شرط فاسد وے صحیح اور شرط فاسد تین صورتیں لکھ لیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی بے کے اندر شت لگائے جائے تو کتنی صورتیں بنتی ہیں تین صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت کیا ہے کہ بے بھی صحیح ہوگی اور شرط بھی صحیح دوسری صورت کیا ہوگی کہ بے بھی فاسد اور شرط بھی فاسد اور تیسری صورت, صورت کے بے صحیح ہوگی اور شرط فاسد ہو جائے گی مولانا اب یہ کون کون سی جگہ ہے بھائی پہلی صورت میں مثلا کوئی ایسی شرط لگائی کوئی ایسی شرط لگائی کہ جس کا عقد تقاضا کر رہا ہو کہ جس کا عقد تقاضا کر رہا ہو مثلاً مشتری کے مالک بننے کی شرط مثلاً مشتری مالک بننے کی شرط یا ایسی شرط لگائی اے سر. اے سر. اے سر. اے سر. یا ایسی شرط لگائی کہ بظاہر تو شرط ہے کہ بظاہر تو شرط ہے لیکن در حقیقت مبیعے کا وصف بیان ہو رہا ہے مگر در حقیقت مبیعے کا وصف بیان ہو رہا ہے مثلا غلام کو خریدا اس شرط پر باورچی باورچی ہوگا کہ یہ باورچی ہو مثلا غلام کو خریدا اس شرط پر کے باورچی ہو دوسری صورت کیا تھی دوسری صورت وہ بھی فاسد اور شرط شربی کہ مثلا کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو مقتضی عقد کے خلاف ہو جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اور اس میں بائے یا مشتری اس میں بائے یا مشتری یا مبیعی کا نفع ہو یا مبیع کا نفع ہو جس میں بائے یا مشتریہ یا مبیع کا نفع ہو جب مبیع غلام یا باندی ہو جب مبیع غلام یا باندی ہو تیسری صورت بھائی کون سی تھی بے صحیح اور شرط ماشی. مثلا کوئی ایسی شرط لگائی جس جو مقتضی عقد کے خلاف ہو جو مقتض عقد کے خلاف ہو اور اس میں کسی کا بھی نفع نہ ہو اور اس میں کسی کا بھی نفع نہ ہو مثلا اس شرط پر مبیع بیچا مثلا اس شرط پر مبیعہ بیچا کہ مشتری اسے آگے فروخت نہیں کرے گا کہ مشتری اسے آگے فروخت نہیں کرے گا بھائی. اب سمجھ لو بھائی. بھائی میں نے آپ کو بتلایا بھائی جب شرط لگائی جائے تو یہ تین صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت یہ کہ بے بھی صحیح ہوگی اور شرط بھی صحیح ہوگی مثلا کوئی ایسی شرط لگائی جو مقتض عقد کے خلاف نہ ہو مقتض عقد کے مطابق ہو مثلا میں نے آپ کو ایک کتاب بیچی اور شرط لگائی بھائی میں یہ کتاب آپ کو اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ اس کے مالک بن جائیں گے بھائی کیا بن جائیں گے بھائی ہوتا ہے جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اس کا کیا بن جایا کرتا ہے مالک ہی تو بنتا ہے تو یہ شرط کیا ہے مقتض عقد کے مطابق ہے عقد یہ جو بہ ہو رہی ہے یہ بھی یہی تقاضا کر رہی ہے کہ شخص کو کیا ہونا چاہیے یعنی مالک بننا چاہیے سورت سمجھ میں آ گئی تو ایسی شرط لگانا جو مقتص عاقد کے مطابق ہو تو شرط بھی صحیح اور بی بھی صحیح ٹھیک ہے بھائی شرط صحیح ہے یہ خریدے گا تو کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا یا مانا دوسری سورت کہ شرط بھی فاسد اور بی بھی یعنی کوئی ایسی شرط لگانا جو مقتض عقد کے خلاف ہو اور اس کے اندر بائیں یا مشتری یا مبیع کا فائدہ ہو جبکہ مبیع کس میں سے ہو غلام یا باندھی دیکھو اب تینوں کی مثالیں میں ذکر کرتا ہوں بائیں کے فائدے کی مثال بھائی بائیں نے بھائی ایک سائیکل دوسرے شخص کو فروخت کی اس شرط پر کہ ایک ہفتے تک میں استعمال کروں گا پھر دوں گا تمہیں بیچ آج رہا ہے اور دے کر کب ایک ہفتے بعد تو اب آپ بتائیے اس شرط میں کس کا فائدہ ہے بائے کا فائدہ ہے وہ ایک ہفتے تک سائیکل اس کے پاس رہے گی اسے نفا اٹھائے یا کسی کو گھر بیچا یہ گھر میں آپ کو بیچتا ہوں اس شرط پر کہ ایک سال تک اس میں میں رہوں گا تو اس میں بھی کس کا فائدہ ہے اس میں بھی کس کا فائدہ ہے بائے کا فائدہ ہے بھائی بے ہوتے ہی مالک کون بن گیا تو گھر مشتری کے حوالے ہونا چاہیے اور بائے اس کے اندر کیا کہتا ہے میں ایک سوال تک گا تو اس شرط کے اندر بائے کا فائدہ ہوا تو دیکھو یہ شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے آقد تو یہ تقاضا کرتا ہے مبیہ فوراً کس کے حوالے ہونا چاہیے مشترک کے حوالے ہونا چاہیے اور میز اس کے اندر کس کا فائدہ جی؟ بائے, جی؟ بائے, بائے کا دوسری مثال آپ سنو جس میں مشتری کا فائدہ ہے مشتری نے کپڑا خریدا بائک سے اور شرط لگائی اس شرط سے کپڑا خریدتا ہوں کہ اس کا مجھے سوٹ بنا کر دو گے بھائی خرید کیا رہا ہے اور شرط کیا لگا رہا ہے اس سے کیا بنا کر دو گے اب آپ بتائیے ہمارا نا اس شرط میں کس کا فائدہ ہے مشتری کا فائدہ ہے لہٰذا اس صورت میں آپ کیا حکم لگائیں گے بے فاسد شرط بھی بے بے فاسد ہو گئی تیسری مولانا تیسرے جبکہ مبیائے کا فائدہ ہو اسی کے اندر بھائی دوسری صورت کے اندر میں نے کہا تھا یا بائے کا فائدہ ہوگا یا مشتری کا فائدہ ہو یا نبیے دیکھو مثلا ایک غلام یا باندی بھی یہ مبیے کا فائدہ صرف غلام یا باندی کی صورت میں آئے گا ایک آدمی دوسرے کو کوئی غلام بیچتا ہے اور شرط لگاتا ہے اس شرط سے بیچتا ہوں یا غلام تمہیں کہ تم اس کو آزاد کر دو گے کیا کرو گے اب آپ بتائیے مولانا اس شرط کے اندر کس کا فائدہ ہے غلام کا مبیے کا فائدہ ہے مبیے کا فائدہ ہے یا اس شرط کا غلام بیچتا ہوں کہ تم اسے مدبر بناؤ یا اس میں بھی کس کا فائدہ ہے غلام کا مبیے کا فائدہ ہے یہ اس شب پر باندی بیچی کہ تم اسے امے ولد بناؤ گے اس میں کس کا فائدہ ہے باندی کا فائدہ ہے امے ولد نے کیا ہونا ہوتا ہے آقا کے مرنے کے بعد باندی کا فائدہ اس کی آزادی کے امکان پیدا ہو گیا سمجھ میں آیا تو لہذا جب کوئی شرط ایسی شرط لگائی جو مقتض آفت کے خلاف یہ جتنی شرطیں ذکر ہوئیں یہ کیا ہے مختض آقت کے خلاف اور اس میں بائیں کا یا مشتری کا یا مبیع کا فائدہ تیسری صورت کیا تھی کہ شرط تو فاسد اور بین ہے ہی مثلا کوئی ایسی شرط لگائی جو مقتض آقد کے تو خلاف ہے لیکن اس میں کسی کا فائدہ نہیں کسی کا فائدہ نہیں ہے اسے. یعنی بائی کا فائدہ بھی نہیں مشتری کا بھی فائدہ نہیں اور مبیاب غلام یا باندھی نہیں ہے بھائی اس کا بھی نہیں فائدہ مثلا ایک شخص دوسرے کو ایک گاڑی بیچتا ہے اور شرط لگاتے ہیں میں گاڑی شر پر آپ کو بیچتا ہوں کہ اس گاڑی کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے آگے کسی کو بیچنا نہیں یہ بڑی آلہ گاڑی ہے یہ آپ ہی کے لائق میں سمجھتا ہوں کسی اور کے لائق کسی اور کو اس کے لائق نہیں سمجھتا تو دیکھو شرط لگا دی اور بتلائیے مالانا اس شرط میں بائیں کا فائدہ ہے نہیں مشتری کا کوئی فائدہ ہے نہیں مبیع کا فائدہ ہو سکتا تھا لیکن مبیع تو غلام یا باندھی نہیں ہے بھائی لہذا یہ ایسی شرط ہے جو مقتض اقد کے تو خلاف ہے اور اس میں کسی کا فائدہ بھی نہیں تو ایسی صورت میں آپ کیا کو لگائیں گے صحیح ہے اور شرط فاصل بس چیز گاڑی خرید لو اب آپ کی مرضی آگے بیچنا چاہتے ہو بیچو بھائی شرط فاصل یہاں والا نا ایک آدمی دوسرے کو کوئی کھانے کی چیز فروخت کرتا ہے بڑا زبردست قسم کا کھانا تیار کیا بھائی یہ لو بھائی یہ میں سو روپے میں آپ کو بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے خود کھانا ہے کسی اور کو کھانے نہیں دینا یہ آپ کے لیے میں اسپیشل بنوا کر لایا ہوں تو آپ فوراً کیا حکم لگائیں گے شرط فادث کیونکہ شرط کے اندر کسی کا فائدہ مشترکہ تو کوئی فائدہ ہے نہیں بھائی وہ خود بھی کھا لے جب وہ مالک بن جائے گا نہیں مرضی ہے وہ خود بھی سکتا ہے کسی اور نہیں کھا سکتا بلکہ یہ نہ کہ بے خاصد ہو گئی بلکہ بے صحیح ہے اور شرط چاہے تو خود کھا لے چاہے تو کسی اور کو دیکھیے بھائی اب کتاب پر بھائی مم با آبدن اور جس نے بیچا کسی غلام کو اعلیٰ کس لیے آیا کرتا ہے ایک ایک شرط اس شرط پر کہ, کہ اس کو آزاد کر دے گا مشتری او یو دبراہو یا اسے مدبر بنائے گا او یوکاتبہ یا اسے مکاتب بنائے گا او با متن یہ کسی نے کوئی باندھی بیچی اعلی اس شرط پر اولی داہا کہ وہ مشتری اسے کیا بنائے گا <متصف> ام ولد بنائے گا فالبیع فاسد ان تو بیع ان صورتوں میں فاسد ہے کیونکہ کس کا نفایا مبیع کا کس کا مبیع کا وَكَذَلِكَ الْأَوْبَاعَ عَبْدًا عَلَىٰ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ الْبَاعِعُ شَهَرًا اور اسی طرح بھائی اگر بیچا کسی نے کوئی غلام مالا اس شرط پر ان البائع شہرن خدمت لے گا اس سے بائے ایک مہینے تک کون خدمت لے گا تو کس کا فائدہ ہوا بائے فائد. او دارن اس کا عطف وہ یہ جو پیچھے آبد گزرا لو با آبد اس کی جگہ دارنگا دیں مولانا لو با دارن اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی گھر بیچا اعلی اس شخص پر رہائش رکھے گا بائے ایک معلوم مدت تک بھائی مثلا چھ مہینے یا سال جتنی بھی مدت مدت متعین کی کہ اس کے اندر ایک معلوم مدت تک بائے رہے گا تو اس میں کس کا فائدہ بھائی بائے اولا یا مارانا اس شرط پر چیز بیچی گا مشتری کو درہمن کتنا ایک چیز آدمی دوسرے کو بیچتا ہے بھائی یہ گاڑی میں آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن اس شرط پر کہ آپ مجھے ایک لاکھ روپیہ قرض کے طور پر دیں گے مارانا اب آپ بتائیے کس کا نفع ہے اس میں بائکا اور لہذا جب بھی ایسی شرط لگائی جائے جس میں کسی ایک کا نفع ہو تو بےبی فاسف اور شرط فاسد او اعلیٰ یہ اس شرط پر کہ ان قری رح المشتری درحمان کے قرضہ دے گا اسے مشتری ایک درہم او اعلی اینو ہدیہ لہو یہ اس شرط پر کہ مشتری اسے کوئی ہدیہ دے گا بائے نے کہا بھائی میں آپ کو اپنی یہ گاڑی بیچتا ہوں اس شر پر کہ یہ اپنا موبائل آپ مجھے ہدیے کے طور پر دے دیں گے تو کس کا نفعایا بائے کا لہذا آپ فوراً کیا حکم لگا دیں بے فاسد اور شرط فاصل و من باینا اللہ اور جس نے کوئی چیز معین چیز بیچی بھائی جس نے کوئی معین چیز بیچی اس شرط پر اللہ وسلما کہ وہ سپرد نہیں کرے گا حوالے نہیں کرے گا وہ چیز الا مہینے کے پہلے دن تک بئی فل بہ دن تو بے کیا ہے فاص <تصفح> یاد رکھیے عربی میں رعل رأس شہر رأس العام عام سال کو کہتے ہیں رس ال شہر یا رس العام کلاسائے مالانا اس کا معنی ہوتا ہے رسول شہر آئے تو مہینے کا پہلا دن رس العام آئے تو سال کا پہلا دن بھائی اس کا مانا سر یعنی مہینے کا سر یعنی پہلا دن بھائی کسی نے کوئی معین چیز بیچی شرط پر کہ بھائی اسے مہینے کے پہلے دن تک حوالے نہیں کرے گا پھل بے او اس دن تو بے فاص بھائی یعنی مدت متعین کر دی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی سمجھے ذہن میں یا نہ ہو یا نہ ہو بہرحال یاد رکھیے گا آئندہ بھی بھائی سمن کے اندر تو مدت متعین کرنا ٹھیک ہے میں آج دے دوں گا پیسے شام کو یا میں کل دے دوں گا یا پرسوں دے دوں گا مدت متعین کرنا ٹھیک لیکن مبیائے معین کے اندر مدت کا متعین کرنا صحیح بھئی ایک چیز متعین ہے موجود ہے کس چیز کی مدت متعین کرتے ہو فوراً کیا کرو حوالے کر دو سمجھ میں آیا اس میں مدت نہیں متعین کر سکتے فوراً دے تو سمجھ میں ہاں یہ ہے آپ کی چیز دوسری جگہ پڑی ہوئی ہے آپ کہتے ہیں بھائی میں منگوا رہا ہوں آپ کو مل جائے گی بھائی وہ الگ چیز ہے ہمارا ایک ہے چیز ویسے موجود ہے پھر کیا متعین کر رہا ہے مدت کے فلاں دن کو آپ کو ملے گی بھائی نہیں یہ مبیع کے اندر مدت متعین کرنا صحیح نہیں بھائی ممبا اور جس نے کوئی معین چیز بیچی اس شرط پر کے وہ اسے حوالے نہیں کرے گا مہینے کے پہلے دن تک تو بے فاصد ہے اور مہینے کے پہلے دن بطور مثال کے کہا بھائی کوئی بھی مدت متعین کر لیجئے صحیح نہیں ومبا جاری او اور جس نے کوئی باندی بیچی یا داب بطن یا کوئی جانور بیچا بھائی جی اللہ ہم لہ علاوہ اس کے حمل کے فسد ال تو بے کیا ہو جائے گی فاسد. فاسد بھائی آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ حمل کی بیع کیا ہے فاسد, فاسد. حمل کی بیع صحیح نہیں کی. جائز نہیں کیوں کیونکہ حمل مشکوک الوجود وجود تھا بھائی, بھائی. اور ذابطہ یاد رکھیے مولانا جس چیز کی علیحدہ بیع صحیح نہیں اس کا استثناء کرنا بھی صحیح نہیں ابھی شکوی بیچ رہا ہے یا جانور بیچ رہا ہے اور وہ جانور کا پیٹ پھولا ہوا ہے وہ کہتا ہے بھائی اس کا حمل ہے تو میں یہ جانور آپ کو بیچتا ہوں اس کا حمل نہیں یہ حمل جب بچہ پیدا ہو جائے کیا کرنا پڑے گا مجھے واپس کرنا مجھے دینا پڑے گا تو آپ کیا حکم لگا دیں گے فوراً فاسد کیوں؟ کیونکہ ذاتہ بتلایا جس چیز کی اکیلی بہ صحیح نہیں اکیلے حمل کی بہ صحیح تھی نہیں <سکت> کیونکہ حمل تو کیا تھا مشکو کل تو جب اکیلے حمل کی بہ صحیح نہیں تو بے میں سے اس کو نکالنا اور اس کا استثناء کرنا بھی صحیح یہ تو اس چیز کی تباہ داخل ہو گیا جب جانور بیچ رہے ہیں تو حمل بھی تبان داخل ہو گیا وہ بھی ساتھ ہی ساتھی بجیا والا نہ اس کا استثناء کرنا صحیح نہیں سورج سب کو سمجھ میں آگے بھائی تو یہ ایسی شرط لگا رہا ہے جو مختص آقت کے خلاف ہے بھائی آقت تو یہ تقاضہ کر رہا ہے جانور بیچ رہا ہے تو کیا ہونا چاہیے ساتھ حمل کو بھی ساتھ شامل ہونا چاہیے تو یہ ہے وہ من باجار اور جس نے با باندھی کو اوتاب بتن یا کسی جانور کو اللہ حملہا علاوہ اس کے حمل کے فاسدل بے تو بے کیا ہو جائے گی فاسد ہو جائے گی چلیے بس مولانا بھی حقیقت کلام